ان کا سلا ان کے رب کے پاس بسنی کے باغ ہیں جن کے انچی نہر بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنی رب سے ڈرے